والصحباء يقرأ اعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين إن الله ملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي واله صلى الله عليه وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ آج کا موضوع صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت عظمت صحابہ صحابہ علیہم رضوان کا تذکرہ اور ذکر رمضان کے فورن بعد سننے سنانے کا مقصد کیا تو اس سے مقصود یہ ہے پرکاش یہ مقصود حاصل ہو جائے تین مبارک ہستیوں کی عظمت کو ہم سماعت کریں اور ہمارے دل سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں زندگی سمر جائے صحابہ کا ذکر و تذکرہ دلوں کو روشن کر دے سینوں کو منور کر دے ایمان کو تازگی نصیب کرے وہ حضرت قدسیہ حضرات مقدسہ وہ مقدس ہستیاں کہ جنہوں نے اس ہستی کا دیدار کیا اس ہستی سے محبت کی اس ہستی سے قرآن سنا اس ہستی سے قرآن سمجھا کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ کس مختصر کہ وہ عظیم ہستی کہ جو تمام فرشتوں سے بھی بڑھ کر تمام رسولوں نبیوں سے بڑھ کر مقام مرتبہ رکھتے ہیں جو اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہیں وہ عظیم ہستی کہ جن کے متعلق مجد الف ثانی علیہ رحم فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں کہ عزیز جان لے کہ اللہ تعالی نے ساری مخلوق کو جو کمالات جو طاقتیں جو منصب جو عہدہ عطا کیا وہ تمام طاقتیں رسول اللہ کو عطا فرمائیں اور اس سے بڑھ کر وہ طاقتیں عطا فرمائیں کہ بندہ اس کا تصور نہیں کر سکتا اس عظیم ہستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دربار میں کہ وہ دربار کہ جبریل امین آئیں تو اجازت لے کر حاضر ہوتے ہیں وہ دربار کہ آج رسول اللہ کے مزارے پر انوار پر صبح ستر ہزار فرشتے اور شام کو ستر ہزار فرشتے سلام عرض کرتے ہیں جو ایک دفعہ آ جائے پھر اسے دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا اس عظیم دربار میں کہ جس دربار میں قرآن نازل ہو رہا ہے رسول اللہ قرآن کا فیض لٹا رہے ہیں ان صاحبۂ کرام نے اس دربار سے فیض حاصل کیا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ ان کا ذکر کیا جائے ان سے محبت کی جائے تو اللہ تعالی دل سے غفلتوں کو دور کر دیتا ہے اللہ کرے ہمارے دل بھی جو غافل ہیں ان سے غفلتوں کے پردے دور ہوں یقینا ہمارے دل غافل ہو چکے اس غافل اور سخت دل کو یہ عظیم تذکرہ روشن کر سکتا ہے آج اگر ہم معاشرتی برائیوں کو دیکھیں تو چاروں طرف برائیاں ہی برائیاں ہیں ہمارے باتن کے اندر برائیاں ہمارے ظاہر میں برائیاں ہمارے گھر میں برائی ہمارے گھر سے باہر برائی ہماری زبان پر برائیاں ہماری آنکھوں پر برائیاں ہمارا دل گندا عجیب پریشانیاں ہیں فکریں ہیں ٹینشن ہے جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس پر تو تبصرے کی حاجت نہیں لیکن اگر ہم اپنی ذاتی زندگی کو دیکھیں تو ہم میں سے کوئی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے رمضان المبارک میں چونکہ ہمارا تعلق قرآن سے زیادہ ہو گیا رمضان المبارک میں ہمارا ربط تو تعلق عبادت سے تھا روزے رکھتے تراویہ پڑھتے قرآن سے شغف تو اس کی برکت سے ایک کیف و سرور کی کیفیات تھیں لیکن جیسے ہی رمضان المبارک رخصت ہوا تو وہ سرور اور وہ کیف دور ہو گیا کیونکہ ہم غفلت میں پڑ گئے اب جو دل کی غذا ہے روح کی جو غذا ہے اللہ بکر اللہ کی تتم ان دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے اب گناہوں میں پڑنے کی وجہ سے اب کیف کو سرور ختم ہو چکا آج ہم میں سے کوئی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہے تو آئیے صاحب اکرام علیم اور کی کے عظیم تذکرے میں گم ہو جائیں اور اس تصور میں گم ہو جائیں کہ کیا وہ مجالس تھیں کیا وہ محفلیں تھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سمجھا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور صحابہ سروں کو جھکائے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے رسول اللہ سے ڈائریکٹ فیض لے رہے ہیں کاش صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دل پر چھا جائے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عظمت مختلف انداز میں بیان کی گئی آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے جب صحابہ کرام نے براہ راست فیض لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نگاہوں سے صاحبۂ کرام کو کئی چیزیں پلا دیم. کئی عظمتوں پر فائز کر دیا ان میں سے ایک عظیم نعمت جو صاحب کرام کو رسول اللہ کے طفیل نصیب ہوئی وہ ہے اللہ کی ذات پر صحابۂ کرام کو کامل بھروسہ اور اعتماد تھا اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تبکل اعتماد کے ساتھ صحابہ کرام اپنی جانیں اللہ کی راہ میں نچھاور کیا کرتے تھے بدر کا قوم غزوہ بدر اس کی روشن مثال ہے تھوڑی جماعت جن کی تعداد تین سو تیرہ ہے صرف آٹھ تلواریں ہیں دو گھوڑے ہیں آٹھ تلوارے دو گھوڑے اور سامنے ایک ہزار کا لشکر جو تلواروں تیروں کمانوں نیزوں اور ہر قسم کے اصلے سے آراستہ ہے کم من عطن قلیلطن غلبت فی عطن کثیر اللہ سر بقرہ آیت نمبر 249 کہ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو بہت تھوڑی جماعتیں بسا اوقات بڑی بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بدر کا مارقہ شروع ہوا مسلمانوں کی طاقت آپ کے سامنے ہے لیکن اللہ رب العالمین پر جب صاحب کرام نے کامل بھروسہ کیا تو اللہ کی مدد نازل ہوئی سورہ علی عمران آیت نمبر ایک سو اللہ بدر اور ضرور بے شک اللہ نے تمہاری بدر کے میدان میں مدد فرمائی وہ ان اس وقت تمہارے پاس ساز و سامان نہیں تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ایک عریش کے نیچے جلوہ افروز ہیں رات کو اللہ کی جناب میں دعائیں کر رکھے ہیں غزوہ بدر کا مارقہ سترہ رمضان المبارک کو ہوا تو 17 رمضان المبارک کی رات رات کی تنہائیوں میں رات کی گہرائیوں میں اندھیروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ وزاری کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اے مالک مولا یہ تھوڑے مٹھی بھر لوگ جو تص سے محبت کرتے ہیں وہ تین سو تیرہ صحابہ کرام بدری صحابہ حضور نے کی اے مالک مولا یہ مٹھی بھر تص سے محبت کرنے والے تیرا ذکر کرنے والے اگر یہ ختم ہو گئے تو اے پروردگار روئے زمین پر کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا تو کرم کر دے اس دین کی مدد فرما آپ روتے رہے دعائیں کرتے رہے کہ چادر مبارک آپ کے کندھے مبارک سے گر گئی صدیق کے اکبر آئے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے بڑی دعائیں کی ہیں اللہ ضرور مدد فرمائے گا مسجد عریش آج اسی مقام پر ہے صاحب کرام علیہ مردوان نے کس عالم میں مقابلہ کیا کہ اگر کسی کے پاس تلوار نہ تھی تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا اپنا سینہ آگے کر دیا اور اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ول یا تو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے صاحب کرام علیہ مردوان کو حضور کے صدقے میں یہ بہت بڑی نعمت نصیب ہوئی کہ ان کا بھروسہ اعتماد تبکل صرف اللہ کی ذات پر تھا سور عمران آیت نمبر 172 نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم رزب احد سے فارغ ہوئے دشمن بھاگ گیا صحابہ کا زخموں سے چور چور ہیں کہ آپ نے فرمایا چلو دشمن کا تعاقب کرنا ہے صحابہ کا نام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ کے پیچھے روانہ ہوئے ان کی یادہ اللہ کو بڑی پسند آئی سر آل عمران آیت نمبر 172 کا نزول ہوا زخم کر دیا جب انہیں اللہ اور اس کے رسول نے بلایا تو فوراً انہوں نے جواب دیا قرآن نے ان کی شان کو ذکر کیا جب غزوہ عہد سے ابو سفیان واپس ہوئے تھے تو اس وقت کافروں کے سردار تھے انہوں نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال پھر ہماری جنگ ہوگی اب بھی تیاری کیجئے ہم بھی تیاری کرتے ہیں پھر مقابلہ کریں گے اور بدر کے مقام پر دوبارہ جنگ ہوگی ایک سال گزر گیا اب کافروں کا جاسوس مدینے میں آتا ہے اور مسلمانوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مسلمان نہ جائیں اور کافروں کی حیبت اور روب لوگوں پر تاری ہو کہ مسلمان اب جنگ کے مقام پر نہ پہنچے اللہ الناس ان الناس قد جماؤل فخشم وہ صحابہ کہ جن سے کافروں نے یہ کہا کہ بے شک بہت بڑا لشکر تیار ہے تم ان سے ڈرو یہ تمہیں ہلاک کر دیں گے فضا دہم ایمان یہ بات سن کر صحابہ کرام بزدل نہ ہوئے بلکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو گیا وہ قولو حسب اللہ نیام اور وہ بولے اللہ ہمیں کافی ہے اور بہترین وہ کارساز ہے حسب اللہ نیام الوکیل پڑھتے ہوئے صحابہ نکلے فن کلبو بنیام اللہ پھر وہ اللہ کی نعمت لے کر پلٹے کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا جب بدر کے مقام پر پہنچے آٹھ دن قیام کیا کافر نہ آئے مالے تجارت کو خریدا اور بیچ دیا اور بہت بڑا نفع کمایا روب دب دب اطاری ہوا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ صحابہ کرام کی عظمت کے کی کیا کہنے رسول اللہ سے فیض آپ نے ایسا پایا کہ اللہ پر توکل اعتماد اور بھروسے کی نعمت صاحبۂ کرام کو نصیب ہوئی حسب اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے متعلق بزرگان دین نے یہ لکھا کہ اس وظیفے کے بعد یہ بات لکھی ہے قرآن پاک میں فن قلب بنتم بن اللہ کہ جن صاحب کرام نے حسب اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا تو وہ اللہ کے فضل و نعمت کو لے کر واپس پلٹے تکلیف انہیں نہ ہوئی نقصان نہ ہوا اللہ ان سے راضی ہو گیا تو فرمایا کہ جو اپنے مشن کے لیے نکلے کسی مشکل میں ہو کسی حاجت کے ساتھ وہ نکلے اور حسب ان اللہ نعم الوکیل کا ورد کرے تو اسے بھی انشاءاللہ صحابہ اللہ کرام کے صدقے میں یہ نعمت نصیب ہوں گے کہ وہ کامیاب پلٹے گا اللہ کی نعمت اور فضل کو لے کر پلٹے گا اسے نقصان نہ ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہو جائے گا تو اس وظیفے کی بڑی بہاریں ہیں صحابہ کرام علیہ مردوان نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام کے لیے دین اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ لٹا دیا اللہ پر توکل اعتماد اور بھروسے کی صحابہ عملی تصویر تھے صحابہ کرام علیہ مردوان کی شان اور ان کی عظمت ایہم ہم قرآن پاک کی آیتوں اور سے طیبہ سے سماعت کرتے ہیں سر حدید آیت نمبر دس میں اشاد ہے لا یس منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل جن صحابہ نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا درجم من الدین ان من ممبادو و قوتلوم <سؤال> یہ ان صاحبہ کرام سے عظیم ہیں کہ جن صاحب کرام نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور جہاد کیا یعنی صاحبۂ کرام کے دو گروہ ہیں ایک وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ایک وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے انہیں سب سے عظیم درجہ دیا گیا اور پھر فرمایا وہ کل واد اللہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور اس کے بعد جہاد کرنے والے تمام صاحب کرام سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا وہ کلو واد اللہ سے مراد جنت ہے اللہ نے ان تمام سے بھلائی کا وعدہ کیا جنت کا وعدہ کیا واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم کرتے ہو اللہ ان تمام کاموں سے باخبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمایا کا نجوم میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے فبی ائیم اختدئی تم تم تم ان میں سے جس کا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے جس صحابی سے وابستہ ہو جاؤ گے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے ہدایت پا جاؤ گے شارخ بخاری حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ اپنی مشہور و معروف کتاب الساب یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ہزاروں صحابہ کرام کے بارے میں تفصیلی حالات ابن حجر اسقلانی نے لکھے ہیں آپ ایک ایک صحابی کا نام ان کے والد کا نام ان کی پوری زندگی کیسے گزری اس کے بارے میں حالات جمع فرماتے ہیں صابہ میں تو شاری بخاری ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو صحابہ کرام کا دشمن ہے ان کی شان میں غستاخیاں کرتا ہے یا وہ یہ شو کرنا چاہتا ہے کہ صحابہ کرام نعوذ باللہ اللہ ذالک آپس میں نفسانی خواہشات کے لیے لڑتے رہتے تھے یہ اقتدار کی جنگیں لڑتے تھے یعنی مال کی حوث تھی شار بخاری فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے جان لو وہ صحابہ کا دشمن نہیں ہے دین اسلام کا دشمن ہے قرآن کا دشمن ہے وہ رسول اللہ کا دشمن ہے رسول اللہ کی احادیث کا دشمن ہے شار بخاری ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن ہم تک پہنچا اور ہم اسے قرآن سمجھتے ہیں کیا ہم نے رسول اللہ سے ڈائریکٹ قرآن لیا قرآن تو ہمیں صحابہ نے پہنچایا احادیث کا جو ذخیرہ ہے وہ احادیث کس نے سنی صحابہ نے سنی اور ہم تک پہنچائیں تو فرمایا وہ حدیث پر اعتراض کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پر اعتراض کرنا چاہتا ہے تو صحابہ کران پر اعتراض کرتا ہے تاکہ دل سے جب صحابہ کرام کی محبت نکل جائے گی تو نہ قرآن پر اعتماد رہے گا نہ حدیث پر اعتماد رہے گا کیونکہ اگر کوئی گواہ جھوٹا ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہوتی تو اگر صحابہ کرام کو عادل نہ مانا جائے اور ان کی شان کو تسلیم نہ کیا جائے تو قرآن کے تو وہ گواہ ہیں احادیث کے وہ گواہ ہیں تو جب گواہوں کو بھی کمزور مان لیا جائے تو بتائیے قرآن اور حدیث کی بھی کیا باقی رہے تو ابن حضر اسکلانی فرماتے ہیں کہ یہ یہودی سازش ہے یہ دشمنان اسلام کی سازش ہے کہ وہ صاحبۂ کرام کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قرآن و حدیث پر حملہ کر سکیں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاد فرمائے ترمزی شریف میں ہے اللہ میری امت کے جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کے دل میں میرے صحابہ کی محبت کو ڈال دیتا ہے ساحل بن عبد اللہ تشتری علیہ رحم فرماتے ہیں وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا جس نے آپ کے صحابہ کرام کی تعظیم نہ کی سر توبہ آیت نمبر سو میں شاد ہے وہ صحابقون المین الماجرین انصور وہ ہجرت کرنے والے صحابہ اور وہ صحابہ جو مدینے میں تھے اور انہوں نے مہاجرین کی مدد کی مہاجرین اور انصار صحابہ جو ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی یہ مہاجرین اور انصار صحابہ اتبعوہم احسان اور جن لوگوں نے ان صحابہ کرام کی پیروی کی اور ان کے نقش قدم پر چلے یہ وہ خوش نصیب ہیں یہ وہ خوش نصیب ہیں رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا وردو عنہ اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے جنت ان تجری تحت حل انہار فیحا ابدا اللہ نے ان صحابہ کے لیے جنتوں کو تیار کیا جن کے نیچے نہریں رواں دماں ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذالک الفوز العظیم یہی بڑی کامیابی ہے سر نحل آیت نمبر اکتالیس بعد ون ظلموا جن پر ظلم کیا گیا اور پھر انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی یعنی مہاجرین صحابہ لانو بہ بن ہوں دنیا حسنا ضرور ب ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھا سلا دیں گے والا اجر الآخرت اکبر اور آخرت کا اجر اور آخرت کا ثواب سے بڑھ کر ہے لو کانو یا لمون کاش کے لوگ جانتے سر انفال آیت نمبر و منو و حاجر جاہدی اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا یعنی مہاجرین صحابہ ولدین آ و اور وہ صحابہ جنہوں نے مدینے میں مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی یعنی انصار صحابہ الا اکم حقا یہی سچے مومن ہیں قرآن کیا فرماتا ہے یہی سچے مومن ہیں اب آپ بتائیے جو بدبخت یہ کہتا ہو کہ صرف چار صحابہ مسلمان تھے باقی سب مرتد تھے ہم اس کی بات مانیں کہ قرآن کی بات مانیں قرآن فرماتا ہے کہ یہ مہاجرین اور یہ انصار صحابہ یہی سچے مومن ہے جو ان کو سچا مومن نہ مانے وہ خود مومن نہیں چاہے اپنا نام مومن رکھ لے لغفرتوں کریم ان صحابہ کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر فتح آیت نمبر انتیس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ودینشر وہ مومنین جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ یہ کافروں پر سخت ہیں روح و بئی نہم آپس میں ہمدرد ہیں رحم دل ہیں مجھے آپ بتائیے کیا کوئی روایت تاریخ کی کوئی ایسی روایت کہ جو من گھڑت ہو ضعیف روایتیں پیش کر کے کیا قرآن کا مقابلہ کیا جا سکتا قرآن تو فرمائے روح ماں او بائی یہ صحابہ آپس میں رحم کرنے والے ہمدرد ہیں ایک دوسرے پر کرم کرنے والے ہیں اور اگر تاریخ کی من گھڑت روایتوں کو پیش کر کے کہا جائے کہ آپس میں لڑتے تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے ان کی جنگیں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے تھیں یہ مال کے حریش من نا فرن تو کیا فرماتا ہے ولدین رسول اللہ کے جو ساتھ ہیں یعنی صحابہ جو حضور کے ساتھ ہیں یہ صحابہ وہ ہیں جو کافروں پر سخت ہیں روحماؤ بینہم آپس میں بحندر میں محبت کرنے والے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ دشمنان اسلام نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی اور اگر غلط فہمی میں کوئی جنگ ہو جائے تو اسے عداوت کی جنگ نہیں کہتے آپ سوچیں کہ وہ دور کہ جس دور میں کوئی جدید سسٹم نہ ہو اور لوگ سو رہے ہیں اور سامنے سے تیر برسنے شروع ہو جائیں تو بتائیے اس کا رد عمل کیا ہوگا کہ اگر تیر کہیں سے آ رہے ہوں اور آپ کی جان پر بن آئے تو آپ اپنی جان کے دفاع کے لیے تیر نے شروع کر دیں گے تو دشمنان اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں پر رات کی تاریخیوں میں ان خیموں سے تیر برسائے کہ جن خیموں میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھی آرام کر رہے تھے تو جب وہاں سے تیر برسے تو حضرت علی کے ساتھی اٹھے جواب دینے کے لیے تیر برسائے اور یہ تیر جا کر حضرت امیر ماویہ کے خیموں پر گرے اور یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کوئی ایسے لوگ ان جماعتوں میں گھس گئے ہیں جو جان کے دشمن ہیں اب آپ بتائیے کوئی آپ کو جان سے مارنے کے لیے سامنے سے تیر برس تو آپ بھی دفاع کریں گے تو یہ دفاعی جنگ ہوئی اور جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت علی بھی رو رہے تھے اور حضرت امیر ماویہ بھی رو رہے تھے اور جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تدفین کی گئی ان پر نماز پڑھی گئی۔ پڑی گئی تو یہ غلط فہمی کی وجہ سے جو معاملہ ہوا اور یہ دشمنان اسلام کی سادش تھی اسے اگر کوئی صحابہ کرام کی نفرتوں پر معمول کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے کیونکہ جب قرآن وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں نفسانیت کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں ترا سجدن تو تم انہیں دیکھو اس حال میں کہ وہ رو کی حالت میں ہیں کہ سجدے کی حالت میں ہیں. فضل من اللہ. وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں وہ ردوان اور اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں فی من اثر السجود. ان کے چہروں پر سجوں کی نشانات ہیں ان کے چہرے سجدے کے نور سے چمک رہے ہیں ذالک کا مطلوب التورات و مطلوح فل یہی وہ صحابہ ہیں جن کا یہ حال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں بھی بیان کیا گیا کذر ان اخرج فر اہو فسط فس طلا سوقی ہی ان صحابہ کرام کو مثال دی گئی کھیتی سے کہ جیسے کھیتی زمین میں بوئی جاتی ہے جب وہ پودا نکلتا ہے تو کتنا باریک ہوتا ہے فستغ لو پھر وہ پودا اپنے تنے کو کیسا مضبوط کر لیتا ہے فستبا سوکھی ہی پھر وہ اتنا بڑا درخت اپنے تنے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کو صحابہ نے پایا اور پھر اپنے خون سے اس دین اسلام کے شجر کو مضبوط کیا تو جن صحابہ نے جان و مال کا نذرانہ دے کر دین اسلام کے درخت کو مضبوط کیا ان کی بےدبی کرنے والا در حقیقت اسلام کی عظمت دلوں سے نکالنا چاہتا ہے یو عجیب تو وہ کھیتی وہ درخت کسان کو بہت پیارے لگتے ہیں تو صحابہ نے اسلام کو مضبوط کر دیا اب چونکہ کافر اسلام کی یہ شادابی دیکھ کر جلتے ہیں تو آپ بتائیے اسلام سے جلنے والے یقیناً ان صحابہ سے زیادہ جلتے ہوں گے جنہوں نے اسلام کو مضبوط کیا تو اس جلن میں آ کر وہ صحابہ کرام کی بےعدبی کرتے ہیں اب چونکہ ڈائریکٹ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صحابہ کرام کے دشمن اس لیے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی تو وہ محبت اہل بیت کا نام لیتے ہیں جی اہل بیت سے محبت کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں حالانکہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا وہ صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوگا کیونکہ تمام اہل بیت وہ صحابہ کرام میں داخل ہیں اہل بیت کا ہر وہ فرد یقینا اہل بیت سے مراد وہی وہ ہیں مسلمان اور جس مسلمان نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا وہ صحابی ہے صحابہ کرام میں اہل بیت بھی داخل ہیں اور وہ بھی ہیں جن کا تعلق اہل بیت سے نہیں لیکن وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں تو بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ دشمن وار نہیں کرتا بلکہ وہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے جیسے کسی کو رسول اللہ سے بغض ہے اور وہ رسول اللہ کی شان ماننا نہیں چاہتا تو ڈائریکٹ آ کر نہیں کہے گا کہ میں رسول اللہ کی شان تسلیم نہیں کرنا چاہتا وہ توحید کا نام لے گا وہ کہے گا مجھے توحید سے بڑی محبت ہے میں شرک سے بچانا چاہتا ہوں نام اس چیز کا لے گا لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جو محبت رسول کاٹنے کی کوشش کرے محبت رسول کم کرنے کی کوشش کرے اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں ہے سور فتح آیت نمبر دس میں اشاد ہے جب چودہ سو صحابۂ کرام نے کے مقام پر بیت رضوان کی تو درخت کے نیچے جب انہوں نے بیت کی تو قرآن نے اس بیت کا ذکر کیا اور چودہ سو کرام کی شان کو بیان کیا ان لدین بے شک وہ صحابہ جو محبوب آپ سے بیعت کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں ید اللہ فوقائدیہن ان صحابہ کرام کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے اور سورہ فتح آیت نمبر اٹھارہ میں اشارت فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَتِ جن مومنین نے یعنی صحابہ نے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کی تو جب انہوں نے بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا ف علیم معافی قلوب اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں تقوی ہے ف انزل سکینت تو اللہ نے ان صحابہ پر سکینہ نازل کیا وہ فتح قریبا اور انہیں قریبی فتح کا انعام دیا وہ قیل الحم امینو سر بقرہ عید نمبر تیرہ میں اشاد فرمایا وَإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس اور جب ان منافقین سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے منافقین سے جب یہ کہا جاتا جیسے لوگ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ تو لوگوں سے مراد صحابہ ہیں ان صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار ہے جو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائے وہ ہدایت پا جائے گا سور بقرہ آیت نمبر 136 میں ہے فَإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھی اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے اس طرح اگر یہ ایمان لائیں گے تو ہدایت پا جائیں گے سور احزاب آیت نمبر 46 میں ہے سرا جم اے محبوب ہم نے آپ کو ایسا سورج بنا کر بھیجا جو چمکا دینے والا ہے تو حضور نے کس کو چمکایا حدود و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا چمکا دیا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان سے جس نے فیض پایا اور جو قیامت تک پاتا رہے گا وہ چمکتا رہے گا مستدرک جو امام حاکم کی کتاب ہے اور جس میں آپ نے بخاری و مسلم کی شرائط پر احادیث صحیحہ کو جمع کیا تیسری جلد صفحہ نمبر چھ سو بتیس پر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا پس جو شخص صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت اور سارے انسانوں کی لانت قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل اللہ حضرت اہل سنت اپنے اشار میں اس طرح تذکرہ کرتے ہیں اس حدیث پاک کا اور اعلیٰ حضرت کی بھی بڑی شان ہے کہ شعر و شاعری میں بھی احادیث طیبہ طیبہ قرآن کی آیتوں پر نظر ہے جن کے دشمن پہ لانت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام جان سار بدرو عہد پہ درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام بخاری و مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا دیکھیں وقت مختصر ہونے کی وجہ سے صرف قرآن کی آیتیں اور احادیث طیبہ میں سے چند احادیث طیبہ اور چند قرآن کی آیتیں عظمت صحابہ کے عنوان سے پیش کی جا رہی ہیں ورنہ ایک ایک آیت اور ایک ایک حدیث میں وہ گہرائی ہے کہ جس پر اگر تبصرہ کیا جائے تو رات گزر جائے اور اگر کوئی صحیح تبصرہ کرنے والا ہو تو زندگی بسر ہو جائے رسول اللہ نے صحابہ کرام کی کیسی شان بیان کی لیکن یہ تذکرہ اور پلان اور احادیث کا ذکر کم از کم ہمارے دلوں کو ایسا تو روشن کر دے گا کہ جو صحابہ کرام کا بے ادب وستاق ہوگا ہم اس سے کبھی اپنا سینہ نہیں ملائیں گے کہ جس کے دل میں جس کے سینے میں صحابہ کا بغض ہو اس سے ہم ہاتھ کیسے ملائیں سینہ تو ملے ہمارا اس سے کہ جس کے سینے میں محبت رسول ہو جس کے سینے میں محبت صحابہ ہو جس کے سینے میں محبت آل بیت ہو کہ جب سینے سے سینا لگے وہ محبت و عشق کی کیفیات ہم پر بھی منتقل ہوں بس ان احادیث طیبہ اور قرآن کی آیتوں کو سننے کے بعد کم از کم یہ جذبہ ضرور بیدار ہو کہ جو صحابہ اور رہلے بیج سے بغض رکھتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لا تصبی میرے صحابہ کو برا نہ کہو فلو ان بالا مد آشادی ولا نصیف ہو اگر میرے صحابہ میں سے کوئی ایک ایک مٹھی جو یا اناج خیرات کرے یا نفس مٹھی آدھی مٹھی جو اللہ کی راہ میں دے اور تم میں سے کوئی عہد پہاڑ کے برابر سونا دے دے تو سونا دینے والا میرے اس صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ان کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے آدھی مٹھی اناج اللہ کی راہ میں دیا اکریم اصحابی خیا رکم میرے صحابہ کرام کی ہمیشہ تعظیم کرو ان کا ذکر کرو تو ادب کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو جس میں بے کی بو بھی آئے بے شک وہ تم میں سب سے پسندیدہ ہیں عظیم لوگ ہیں اور ترمسی کی روایت ہے لا تمس مسلمن ری جس مسلمان نے مجھے دیکھا جہنم کی آگ اسے نہ چھوئے گی پر صحابی کہتے اسے ہیں کہ جس مسلمان نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور اسی پر اسی ایمان پر خاتمہ نصیب ہوا ترمیزی شریف کی روایت ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کرام کے معاملات میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ, اللہ فی اصحابی یعنی اتق اللہ اتق اللہ میرے صحابہ کرام کے معاملات میں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو یعنی جب ان کے بارے میں گفتگو کرو تو سمجھ کے گفتگو کرو کوئی ایک کلمہ بھی ایسا نہ نکلے کہ جس سے بےدبی کی بو آتی ہو لا تخم ہرا دن من بہادی میرے بعد میرے صحابہ کرام کو نشانہ نہ بنانا فمن احب ہوں فبی حبی احب ہوں جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے محبت کی ومن اب غد ہوں فبی بغدی اب غد ہوں اور اگر کوئی میرے صحابہ کرام سے نفرت رکھتا ہے تو وہی رکھے گا جسے مجھ سے نفرت ہوگی اس سے واضح طور پہ پتا چلا کہ جو محبت رسول کا دعویٰ کرے اور بغض صحابہ رکھے وہ جھوٹا ہے اگر رسول اللہ کی محبت ہوگی تو صحابہ سے بھی محبت ہوگی ومن آزا ہم فقط آزانی اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ومن آزانی فقط آز اللہ اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی من آد اللہ فیو شک و اور جس نے اللہ کو تکلیف دی یعنی مراد یہ کہ جس نے میرے صاحبۂ کرام کی بیعت ادبی کی وہ اللہ تعالی کے قہر و غذب کا شکار ہوگا اور ترمزی کی روایت ہے ادا ری تم الدی نہ اے نہ لوگوں یاد رکھو اگر تمہیں ایسا کوئی شخص نظر آ جائے ایسے تمہیں لوگ نظر آئیں۔ کہ جو میرے صحابہ کرام کا ذکر برائی کے ساتھ کریں تو تم ان سے کہو کیا کہو یہ کہو کیا کہ جناب ایسی بات نہیں ہے آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں یہ ہے وہ ہے جناب ہم کوئی سخت بات نہیں کرتے رسول اللہ نے کیا سکھایا فرمائی دار تم الدین یا سب جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کرام کو لوگ برا کہہ رہے ہیں فقولو تو تم انہیں یہ کہو لعنت اللہ اعلیٰ شریک تم نے جو صحابہ کرام کا ذکر کیا برائی کے ساتھ اس وجہ سے اللہ کی تم پر لانت ہو یہ کس نے سکھایا رسول اللہ نے سکھایا کہ ایسے لوگوں کو جواب دینے کی حاجت نہیں بلکہ کہو لانت اللہ تم پر اللہ کی لانت ہو صحابہ کرام کی آزمت کیوں ہے صحابہ کرام علیہ مردوان کی یازمت رسول اللہ کی وجہ سے ہے کیونکہ صحابی کسی کہتے ہیں صحابی اسی ہی کو کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کا دیدار کیا تو دیدار مستفی سے انہیں شان ملی اور پھر رسول اللہ کی دیدار کے تو انہیں یہ جذبہ ملا کہ انہوں نے حضور کی جان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا سمجھا جان و مال اولاد رشتے دار سب کچھ حضور کے قدموں میں نچھاور کر دیا حضور کی بات پر صحابہ کرام کو اتنا بھروسہ تھا اتنا بھروسہ تھا کہ رسول اللہ فرما دیں تو پھر وہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں رکھتے تھے اور فوراً عمل کیا کرتے تھے عہد کے میدان میں جنگ جاری تھی ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے خجوریں کھا رہے تھے ہاتھ میں کھجورے تھیں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں جنگ میں کود جاؤں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں یا لڑتے لڑتے میں مارا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا ان پتل تو اگر میں مارا جاؤں تو کہاں جاؤں گا تو رسول اللہ نے فرمایا تو جنت میں جائے گا ابھی نے کتنا یقین تھا انہوں نے کہا جب جنت میں جانا ہے تو خجورے کھا کر تاخیر کیوں کروں جلدی جانا چاہیے کھجور رکھ دیں اور بھاگے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے مسلم شریف کتاب الفضائل میں ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ کر رسول اللہ فارغ ہوتے تو مسجد نبی شریف کے باہر لائن لگ جاتی صحابہ کرام کے خدام اپنے ہاتھوں میں برتن لے کر وہ حاضر ہوتے اس برتن میں پانی ہوتا فجر کے بعد یہ معمول صحابہ کرام کا تھا وہ خدام کو بھیجتے خود بھی حاضر ہوتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہو کر نکلتے آپ جلوہ افروز ہوتے تو ہر برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے صحابہ کرام کو یقین تھا کہ جس پانی سے رسول اللہ کے دست مبارک مس ہوا ہے اس پانی میں شفا ہی شفا ہے اور صحابہ اس پانی کو بیماروں کو پلاتے اور شفا مل جاتی حضرت عبداللہ بن زید انصاری کو رسول اللہ سے کیسی محبت ہے کہ آپ اپنے باغ میں موجود ہیں کسی نے آ کر خبر دی کہ رسول اللہ وسال کر گئے حضور کا وشال ہو گیا حضور پردہ فرما گئے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رونے لگے اور کہنے لگے اے مالک میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار کیا کرتا تھا اب میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار نہ کر سکوں گا اے اللہ مجھے نابینا کر دے میری آنکھیں چھین لے میری آنکھیں لے لے فلا ارا شیم بادہ حبیبی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کی محبت کا چراغ جو ان آنکھوں کے ذریعے اپنے دل میں بسایا ہے تو اب میں اپنے حبیب کے بعد کسی کو نہ دیکھوں بس انہی کے تصور میں گم ہو جاؤں حت القا حبیبی مجھے یہاں تک نابینا کر دے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں اور اپنے حبیب سے میں ملاقات کر لوں سنت سے کیسی محبت کہ حضرت حضیفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے آپ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ لکما روٹی گر گئی اس پر مٹی لگ گئی اسے اٹھایا جھاڑ کر کھانے لگے غلام نے کان میں کہا حضرت دیکھیں اجمی کافر دیکھ رہے ہیں وہ ہنس رہے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر کھانے کا اتنا حریص ہے کہ لکما نیچے گر جائے تو اسے بھی صاف کر کے کھا لیتا ہے حضرت حذیفہ نے کہا میں جانتا ہوں کہ یہ ہنس رہے ہیں لیکن مجھے ان کے ہنسنے کی کوئی پرواہ نہیں اترو سنت حبیبی ہا <سؤال> میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے کہ اپنے حبیب کی سنت چھوڑ دوں آل اللہ. ارے یہ تو نادان ہے بے وقوف ہے میرے دل میں تو رسول اللہ کی سنت کی عظمت ہے کہ رسول اللہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ لکم نیچے گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا آل حضرت حضرت بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام لانے سے پہلے لکھ پتی تھے اور اتنا آلیشان لباس پہنتے کہ روزانہ دو سو درہم کا لباس پہنا کرتے اس زمانے میں دس درہم کا بھی لباس آلیشان آ جاتا تو اب سوچیں دو سو درہم کا لباس کیسا ہوگا اسلام لے آئے سختیاں جھیلیں سب کچھ کافروں نے چھین لیا اب رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہیں نہ سر پر کچھ ہے نہ سینے پر کچھ ہے بدن پر کچھ لباس نہیں صرف ایک چادر ہے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک کا ستر جو ہے اس سے چھپایا ہوا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ نے مصبن عمیر کو دیکھا تو انظرو اے میرے صحابہ دیکھو الحاظ اللہ نبر اللہ کل بہ اس میرے پیارے صحابی مسبن امیر کو دیکھو جس کے دل کو اللہ نے اپنے نور سے روشن و منور کر دیا ہے فدا ہو شب اللہ کی وقب ال رسولی ترونا یہ بڑا مالدار تھا اس کے بڑے عیش و عشرت تھے اس کا لباس دو سو درم کا تھا لیکن جو اس نے حالت بنائی ہے کس وجہ سے بنائی ہے سنو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا اگر ان صحابہ کرام سے محبت نہ کی جائے تو کن سے کی جائے صحابہ کرام کی عظمتوں پہ قربان جائیے حضرت امام شافی فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا اگر خلاصہ بیان کرنا ہو اگر کسی کو مختصر وقت میں پورے قرآن کا درس دینا ہو الحمد سے لے کر بنداس تک پورا قرآن سمجھانا ہو تو امام شافعی فرماتے ہیں سوریہ اثر کی تلاوت کر دو اس کے سامنے سوریہ اثر میں پورے قرآن کا خلاصہ موجود ہے تو صحابہ کرام کی عظمت پر قربان جائیے صحابہ کرام کی زندگی کا یہ معمول تھا جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتا چاہے کاروباری تعلق میں ملاقات ہوتی چاہے کسی اور مسئلے میں ملاقات ہوتی جب وہ رخصت ہونے لگتے تو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیتا اور کہتا رک جاؤ کی تلاوت سن کر جاؤ وہ جب بھی ملاقات کرتے اور جب نشست خدم کرتے تو عصر کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو گویا کے قرآن کا خلاصہ سناتے آئیے ہم بھی عصر کی تلاوت کر کے اس کے مختصر مفہوم کو سمجھتے ہیں بسم اللہ کے الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا وصر زمانے کی کسم انسان لفی خسرن بے شک سارے لوگ نقصان میں ہیں خسارے میں ہیں چاہے کروڑ پتی ہو چاہے کئی ملوں کا مالک ہو چاہے دنیا کا بادشاہ ہو اللہ ددین آمن عاملس والی و تعبل حقی و صبر صرف وہی لوگ نقصان سے بچنے والے ہیں جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے تو صحابہ کرام نہ صرف سورہ اثر کی تلاوت کرتے بلکہ سور اثر کی عملی تصویر صحابہ کرام کی زندگی تھی جب قرآن پڑھتے تو قرآن پڑھتے ہوئے روتے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے یکرو ویل متفقین بہو یب کی جب آپ سورہ متففین پڑھتے تو آپ زار و قطار روتے حالانکہ اس کے اندر ناب تول میں کمی کرنے والوں کا ذکر ہے ان کی بربادی کا ذکر ہے مگر حضرت عبداللہ بن عمر جہنم کو یاد کر کے روتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک راہب کو دیکھا جو عیسائی راہب تھا ریاضت مجاہدات کر رہا تھا اور ریاضت مجاہدات کرتے کرتے دبلا پتلا ہو چکا تھا حضرت عمر نے اسے دیکھا تو زارو قطار رونے لگے ما کی کم محدا کسی نے پوچھا کہ کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں تو حضرت عمر نے کہا کتابی عامل تو ناصبا تسلا نہ حامیہ مجھے اللہ کا فرمان رولا رہا ہے کہ قرآن نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو محنت مشقتیں تو بہت کریں گے مگر خاتمہ کفر پر ہوگا اور پھر وہ جہنم میں جائیں گے تو اپنے ایمان کی فکر کر کے حضرت عمر رونے لگے صحابہ کرام کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے ایمان کی فکر کریں اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں اپنے گھر والوں کے ایمان کی فکر کریں لیکن افسوس ہم دین اسلام سے اس قدر دور ہو گئے ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت شہر بن حوشب نے پوچھا اے مومنوں کی ماں جب رسول اللہ آپ کے پاس جلوہ فروز ہوتے تو سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تو ام سلم رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا یا مقلب القلوب سب حضور اکثر یہی دعا کرتے اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تو محفوظ ہے حضور جس کے لیے دعا کر دیں جس کی طرف نظر کرم فرما اس کا ایمان بھی محفوظ ہے لیکن حضور ہمیں درس دے رہے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ اکثر حضور کی یہی دعا ہوتی یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک اے دلوں کو پھیرنے والے تو اپنے دین پر میرے دل کو ثابت قدمی عطا فرما حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے عرض کی یا جی رسول اللہ انا عام نہ بکا وہ بما جی تبھی یا رسول اللہ ہم آپ پر سچے دل کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں قرآن اس قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے آپ کی تمام تعلیمات پر ہمارا ایمان ہے یعنی <عَلَيْنَا> گویا کے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہمیں بھی ایمان کی فکر کرنی چاہیے تو رسول اللہ نے حضرت انس کو بھی ایمان کی فکر اور تحفظ کا درس دیا لیکن افسوس وہ عظیم صحابہ کہ جن سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ کیا جن سے اللہ تعالی نے راضی ہونے کا مجدہ سنا دیا وہ صحابہ ایمان کی فکر کریں وہ رسول کہ جو رحمت اللہ بن کر آئے وہ رسول جو تمام نبیوں رسولوں اور فرشتوں سے بھی افضل و اعلی ہیں وہ ہماری تعلیم کے لیے ایمان کی سلامتی کی دعا کریں لیکن ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں گھس رہے ہیں شیخ نبہان علیہ الرحمہ جو شام کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور با کرامت ولی گزرے ہیں روزانہ وہ رسول اللہ کا دیدار کیا کرتے شیخ نبہان جب ٹی وی آیا اور پھر جب ملک شام میں ٹی وی کے سو یا اس سے زائد چینل عام ہوئے تو شیخ نبہان نے یہ ارشاد فرمایا مجھے کشف ہوا اللہ تعالی نے میرے سامنے حقیقت پر جو پردے پڑے تھے وہ پردے ہٹا دیے اور مجھے کشف ہوا اس حدیث کے معنی پر میں نے غور کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ انکریب تمہارے گھروں میں فتنے داخل ہوں گے گھر کے اندر فتنہ گز جائے گا تو کہتے ہیں مجھے یہ کشف ہوا کہ وہ فتنہ ٹی وی کا فتنہ ہے کہ اس کے ذریعے یہودی آواز عیسائی آواز ہندو تہذیب و تمدن کا صحابہ کرام کے بے ادب رسول اللہ کے بے ادب غستاخ وہ ہمارے گھروں میں گھس گئے سو یا اس سے زائد چینل اب ہمارا نوجوان اسے ٹی وی کون کرتا ہے اسے نہیں معلوم کے سامنے بولنے والا کون ہے وہ یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے قادیانی ہے صحابہ کرام کا بے ادب غستاخ ہے یا اولیاء کا بے ادب ہے یا رسول اللہ کا بے ادب ہے اسلام دشمن ہے کون ہے باتیں سن رہا ہے عقائد و نظریات تبدیل ہو رہے ہیں گمراہ کیا جا رہا ہے قرآن پڑھ کر غلط ترجمہ غلط تشریح کر کے گمراہ کیا جا رہا ہے اور ماں باپ غفلت میں ہیں بچہ ٹی وی پر دینی پروگرام دیکھ رہا ہے وہ کیسا دینی پروگرام دیکھ رہا ہے ایسا دینی پروگرام جو اس کے ایمان کو برباد کر دے گا فلمیں ہوں یا ڈرامے ہوں یا دیگر پروگرام ہوں کہ جن کے اندر کفری کلمات بولے جاتے ہیں کفری جملے بولے جاتے ہیں جناب کسی بھی مسئلے پر چار آدمیوں کو بٹھا دیا جاتا ہے جناب ایک جو ہے ایک قومی اسمبلی کا ممبر ہے ایک صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے ایک علاقے کا کانسلر ہے ایک انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور جناب یہ بیٹھ کر دین پہ تبصرہ کر رہے ہیں دین کے بارے میں ان سے رائے لی جاتی ہے مجھے بتائیے آپ کو پل بنانا ہو اور ہزار ڈاکٹر جمع ہو جائیں اور کہیں جناب ہم پل بنائیں گے تو کیا آپ انہیں بنانے دیں گے اب کہیں گے جناب آپ ہاسپٹل میں جا کر آپریشن کریں آپ کا کام نہیں ہے پل بنانا یا ہاسپیٹل میں مریض جو ہے تڑپ رہا ہو اور ہزار انجینئر آ جائیں اور کہیں کہ جناب یہ ڈگریاں ہیں ہمیں آپریشن کرنے دیں تو ہر مند کہے گا جناب آپ بلڈنگ بنائیں سیول انجینئر ہیں آپ کا کام بلڈنگ بنانا ہے آپریشن آپ کے بس کی بات نہیں لیکن دین کو لوگوں نے کتنا ہلکا سمجھ لیا کہ انجینئر بھی دین پہ تبصرہ کر رہا ہے ڈاکٹر بھی دین پہ تبصرہ کر رہا ہے وہ شخص جو چنے بیچنے والا ہے جو کلفیاں بیچنے والا ہے وہ بھی دین پہ تبصرہ کر رہا ہے کسی کے پیٹ میں درد ہو تو بتائیے کیا روڈ پر اسپیکر لے کر مائک لے کر ہم کھڑے ہو جائیں ہاں جناب ذرا ادھر آئیے میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے بتائیے میں کون سی دوائی استعمال کروں اچھا جناب آپ بتائیے دین کے مسئلے میں جناب روڈ پر مائک لے کر کھڑے ہو جاتے یہ فلاں چینل والا یہ فلاں چینل والا ہر چلنے والے کو جناب یہ بتائیے اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے جناب اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے جب پیٹ میں درد ہوتا ہے تو روڈ پر چلنے والے سے رائے کیوں نہیں لیتے پھر عام ڈاکٹر سے بھی رائے نہیں لی جاتی اگر آنکھ کا ڈاکٹر ہو تو کہتے ہیں جناب آپ آنکھ کے ڈاکٹر ہیں ہمیں تو وہ ڈاکٹر چاہیے جو پیٹ کے امراض میں ماہر ہو اپنی صحت کی تو اتنی فکر ہے اور دین کے معاملے میں اتنا دین کو ہلکا سمجھ لیا تب بتائیے کہ جب شیخ نبہان نے یہ کہا تو بالکل درست کہا انہوں نے کہا میرا یہ کشف ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں میں گھس رہے ہیں تو اس سے مراد ٹی وی ہے کہ سو یا اس سے زائد چینل یہودیوں نے ہمارے گھروں میں گھسا دیے اب باپ جو ہے عاشق رسول ہے اور بیٹا جو ہے نا جانے کہاں جا رہا ہے تو کیا ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر نہیں کریں گے سوچئے کتنا افسوس ہوگا کہ جس اولاد کو کما کما کر کھلاتے رہے جس اولاد کے لیے سکون برباد کیا راتوں کی نیندیں حرام کی اگر مرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہو کہ یہ اولاد تو کافر ہو چکی ہے یہ تو بدعقیدہ ہو گئی ہے یہ تو صحابہ کرام کی بے ادب بن گئی ہے تو بتائیے یہ اولاد قبر میں کوئی راحت کا سبب تو نہ بنے گی سالے ثواب اور سب جاریہ تو نہ ہوگی تو آئیے ہم سب ایمان کی فکر اپنے اندر پیدا کریں اور ایمان کی فکر پیدا کرتے ہوئے تحفظ ایمان کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں صحابہ کرام کی عظمت پر یہ بیان اور صحابہ کرام کی عظمت پر موجود آیات کریمہ اور آحادی طیبہ ہمیں ابھار وبار کر رہی ہیں کہ وہ عظیم صحابہ جن کے ایمان تو محفوظ تھے وہ حضرت عمر جن کے متعلق حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے وہ اپنے ایمان کی فکر کر کے رو رہے ہیں اپنے ایمان کی فکر رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے ایمان کی کوئی فکر نہیں اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ الرحمہ بزرگان دین کے حوالوں سے ذکر کرتے ہیں کہ جو اپنے ایمان کی فکر نہیں کرے گا خطرہ یہ ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان برباد ہو جائے گا تو ایمان کی فکر کے لیے علم ضروری ہے ایمان کی فکر پیدا ہو ہمیں یہ سوچ مل جائے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے ایمان کا تحفظ بھی کرنا ہے اور دیگر مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ بھی کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تحفظ ایمان کی فکر عطا فرمائے اور یقیناً تحفظ ایمان کی نشست تمام نشست سے زیادہ اہم ہے ہر اتوار کو بارہ بجے آپ اپنے گھر والوں سمیت اپنے دوستوں سمیت تشریف لائیں تو ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ پابندی سے خود بھی آئیں گے اور اس کی دعوت عام کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کے تحفظ کی فکر نصیب فرمائے محترم سامعین کرام رام قرآن کریم اور احادیث طیبہ کی روشنی میں ہم اہم ترین بیان سماعت کر رہے تھے اللہ کریم اس بیان کی براکات سے ہمیں مالا مال فرمائے پیارے بھائیوں اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں تو ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم ترین نعمت سب سے عرفہ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ و بالا نعمت ایمان کی نعمت ہے اور رب العالمین نے یہ نعمت ہمیں بن مانگے عطا فرمائی ہے پیارے بھائیوں یہ نعمت ہمیں مل گئی مگر اب اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر ہے کہ یاد رکھیے ایمان ہے تو سب کچھ ہے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجیے اپنے اہل و آیال کے ایمان کی فکر کیجیے اور ایمان کی اہمیت کو جاننے کے لیے اپنے عقائد و امان کی اصلاح کی نیت سے تحفظ ایمان نشست میں ضرور ضرور ضرور شرکت کیجیے ہر اتوار دوپہر بارہ بجے سے ڈیڑھ بجے تک اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کی نیت سے جامع مسجد بہار سریت حادر آباد میں اپنے گھر والوں کے ہمراہ ضرور تشریف لائیں خواتین کے لیے پردے کا ساتھ اہتمام ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی اسلام پر اور خاتمہ ایمان پر فرمائے or not. a uh -huh. ہمیں مومن بنایا ہے تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں ہم ایمان عطا کیا ہے تیرا کرم ہے کہ عظمت صحابہ سے ہمارے دلوں کو روشن کیا ہے تیرا کرم ہے کہ تیرے اور تیرے محبوب اور تیرے پیاروں کا ذکر کرنے والوں میں شامل کیا ہے تیرا کرم ہے تین لمحات میں بار گاہ ہاتھوں کو بلند کرنے کی کیخشی ہے تیرا کرم ہے مالک اے اللہ اس پر تیری عزت کی قسم مالک اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے جتنے تجربے کیے جائے اے اللہ تیری عزت کی قسم ہم حق ادا نہیں کر سکتے اے اللہ تو نے ہمیں مہمن تو بنا دیا ہے اے اللہ تو نے ہمیں ایمان تو عطا کیا ہے لیکن مالک ہم نہیں جانتے کہ خاتمہ ہوگا تیرے پیارے بندوں کا تو یہ عالم ہے کہ وہ خوف زدہ ہیں قرآن پڑھ پڑھ کر آنسو بہارے اور ہم غافل ہیں کہ نہ ایمان ایمان فکر ہے نہ تش تشویش ہے اے اللہ تیری مدد درکار ہے یا حفاظت کی کی فرما اے اللہ اے اللہ رسول اللہ کی ناموز کے خاطر ہمیں جان قربان کرنے کا حقیقی سچا جذبہ تھا فرما دے اے اللہ عظمت صحابہ سے ہمارے دلوں کو روشن کر دے اے اللہ معبوب علیہ السلام کے صحابہ کے, کے, صحابہ کے ایمانوں کا بازا اے اللہ اے اللہ جو ہوں خوش نصیب خبروں میں ایمان کے ساتھ تشریف فرمائیں ان خوش نصیبوں کا سرخا. اے اللہ تو ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمانا ہمارے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرما ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما سارے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما. فرما یا ارحم اے اللہ ہمیں دونوں جہانگی ذلت و رسوائی سے بچانا اپنے پیاروں کا سبقہ ادا کرنا یا ارحم الر ایمان کی حفاظت ذہن عطا فرمانا اے اللہ نذان قبر میں میں بولے ہر جگہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا میرے پیاروں کے سب دل کو روشن کر دے قرآن کی محبت عطا کر دے ایمان کی تحفظ کا ذہن عطا کر دے سوچ و فکر ادا کر دے اے اللہ تجدے کرنے والوں میں شامل کر دے تہجد گزاروں میں شامل فرما دے اپنے متقب ال ریزگار بندوں میں شامل فرما دے اے اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما دے آج کی اس نور محفل کا سب ارحم الرحیم جو بھائی حاضر ہوا ہے جو بہن حاضر ہوئی ہے تو سب کی پریشانی کو دور فرما دے بیماروں کو شفاطہ کر دے کتنے بیماروں کے لیے پرچیاں آئی ہیں اللہ دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے جو کوئی بیمار شامل ہے جو کوئی بیمار حاضر ہے جس بیمار نے خود فون کر کے دعا کے لیے کہا ہے اللہ تو سارے مریضوں پر خصوصی فضل و کرم فرما دے یا ارحم الراہی ہمارے سلیم بھائی کے والد گرامی اور والدہ محترمہ کو شفا کاملہ آجلہ کا کر دے اور اے اللہ جتنے مریض ہیں جن کے والدین بیمار ہیں مالک تن والدین کو شفا کا ملا آج فرما دے اے اللہ ساری زندگی ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے بچانا اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں تو ہماری نادانی کو ناداری کو جانتا ہے تو ہماری کمزوری سے آگاہ ہے اے اللہ تو ہماری ناتامانی سے واقف ہے یا ارحم ہمیں ساری زندگی آزمائشوں سے بچانا یا اللہ ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمانا اپنے پیاروں کا سب کا عطا فرمانا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا اے اللہ مقروضوں کو بارے سے نجات دے دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے تنگستوں کی تنگ دستیاں دور کر دے یہ اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے رشتوں کی بندش رکاوٹ دور ہو جائیں اور سکون قائم ہو جائے اللہ فاطمہ زہرا کے آنے کی حقیقی سکون کا باستہ اے اللہ جن کی بچیاں عزمائشوں میں ہیں سسرال والے تنگ کرتے ہیں اللہ ان کو آرام عطا کر دے انہیں راحت عطا کر دے ہر ایک گھر میں محبت عطا فرما دے ہر ایک کو قرآن کا خادم بنا دے ہر ایک کو درد پاک کا خادم بنا دے اے اللہ قرآن کی خدمت, کی خدمت کے لئے درد پاک کی خدمت کے لئے ہمیں قبول و منظور فرما لے اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنے کے پیار اکتوبر بروز اتوار تقریبی راؤنڈ میں جو عظیم الشان تحفظ ایمان کانفرنس ہو رہی ہے یا اللہ نہ عمل ہے نہ تقواہ ہے نہ پرہیزگاری ہے نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے نہ سلیقہ ہے نہ کرینہ ہے نہ طریقہ ہے اللہ بالکل کورے تیری رحمتوں پر تیری رحمتوں پر تیرے بندوں کے ناز سے التجا کر رہے ہیں قبول کرنا یا اللہ جو کوئی تحفظ ایمانگ کانفرنس میں حاصل ہو جائے اس کانفرنس میں اگر ختم رکھ دے تیرے حضور ہاتھوں کو بلند کر دے تیرے حضور سگزے کر لے اللہ اس کی اس کے گھر والوں اس کے بچوں سب کے امام کی حفاظت فرمانا محبوب علیہ السلام کا جنت میں پڑوس ہدا فرمانا اور اپنے پیاروں کے صدقے جن کے کرم سے یہ بہارے ہیں جن کی یاد سے یہ بہارے ہیں جن کی نظر کے صدقے کے یہ بہارے ہیں اپنے پیاروں کے صدقے سید الشہداء کے واسطے امام موسق قاسم کے صدقے حضور غوث اعظم کے صدقے اے اللہ اپنے پیاروں کے صدقے کے دونوں جہانگیر عظیم الشان کامیابی سے مالا مال فرما رہے ہیں اور اللہ اس کانفرنس کو بھی شائ کامیابی سے ہم کنار فرما دے یا ارحم یا ارحم اس پاکو درس قرآن پاک، ذکر دعا کو قبول اور منظور فرما لے بخصوص تاجدار کائنام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول منظور فرما نور کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام نام السلام تمام صحابہ کے نام علی امردوان خلاف سیدنا فاروق اعظم عثمان غنی علی المرتضى امیر معاوی عبد اللہ بن رواحه اور جتنے کاملین کا تذکرہ ہوا صحابہ کرام کا ذکر سب کو پیش کرتے ہیں قبول بنظر فرما دے <متحدث> یا اللہ سید الشہداء خصوصا میرے خصوص سید الشہداء میرا طیبہ سیدنا حمزہ مسعد بن زید عبد اللہ جہش تمام شہداء احد کو خصوصا پیش کرتے ہیں قبول بنظر فرما اور یا اللہ تمام شہداء بدر شہداء غزوہ حنین سعید موس کامان زنرل آبادی جاپر سادی موسم صحیح حضون حضور پنور علیہ الصلاۃ سلام کے والدین حضور غوث اعظم کے والد حضور شہین شاہ بغداد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما خجہ غریب نواز محمد شاہ عالم شاہ بخاری نوری شاہ بابا سفید شاہ جیلانی محکم الدین صلی اللہ تمام کاملین جنہیں ہم پیش کرتے ہیں سال کرتے ہیں سب کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرمالے اور اللہ جتنے بھائی جتنی بہنیں شامل ہیں مالک جن کے والد والدیبا رشتے دار اولاد جو, جو, جو, جو, جو, جو, جو ستوے ہیں تمام کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما اور یا عرق مر جن خوش نصیبوں کے والدین حیات ہیں اے اللہ والدین کو حیات عمر بل خیر عطا فرمہ والدین کے سایہ دراز فرما اللہ والدین دن دعائیں ہمارے خبر قبول و منظور فرما اور اللہ جو جس نیت سے اور جو مراد اور جو دل میں تمنا لیے حاضر ہے اور دعا کے لیے کہنا سکا تیری بارگاہ گا ہمیں اللہ سب کی التجائے حاضر ہیں تو سب کی التجاؤں کو قبول اور منظور فرما لے جب ہو یا اللہ نگاہوں کے سامنے مکین گنبد خزرا ہو ہوتی رہے دم نکلتا رہے اور لپے ایلا ایلا اللہ محمد رسول اللہ